بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشورى آية باج تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة والملائكة اللہ تعالی کے فرشتے زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں ترجمہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان کے لیے جو زمین میں ہیں مغفرت مانگتے ہیں خوب سن لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے یعنی آسمان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے زور سے پھٹ پڑیں یا فرشتوں کے بوجھ سے ٹوٹ گریں یہ مطلب یہ ہے کہ جب مشرقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے لیے اولاد بناتے ہیں تو یہ اتنی بڑی گستاخی اور اتنا عظیم جرم ہے کہ اس سے آسمان بھی پھٹ پڑے مگر اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت و رحمت اور فرشتوں کی تسبیح اور استغفار کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے فرشت زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور مہلت مانگتے ہیں اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وہ فرشتوں کی دعا قبول فرما کر ایمان والوں کو معاف کرتا ہے اور کافروں کو ایک عرصہ کے لیے مہلت دیتا ہے آیت دس و مختلف تم فی مل شعی فہ وعلیکم اللہ ربی علئی توکل تو ترجمہ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو بس اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں یعنی سب اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد میرا تو یہ اعلان ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف ہر معاملے میں میرا رجوع ہے اللہ ربی علیہ توکل تو لِ انیب آیت تیرہ شَرَاعَ عَلَيْكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا وَالَّذِي أوحينا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن تُقِيمُوا وَعِيسَىٰ أَن يُقِيمَ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ دو خوش نصیب طبقے نمبر ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے چن لیتے ہیں اور منتخب فرما لیتے ہیں نمبر دو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور انعبت کرتے ہیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا راستہ عطا فرما دیتا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرتا ہے آیت تیئس بشر اللہ دینو امل اسمار ہی اج رو ار یجر فلقرب و میں قطریف حسن تنظل حوفی ہے حسن ان اللہ غفور اللہ تعالیٰ غفور ہیں گناہوں کو معاف فرمانے والے اور شکور ہیں نیکیوں کی قدر کرنے والے ترجمہ اور جو کوئی نیکی کمائے گا تو ہم اس میں اس کے لیے بھلائی زیادہ کر دیں گے بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے یعنی انسان جب بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھاتا ہے آخرت میں تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اور دنیا میں مختلف طریقوں سے اور ایسے افراد کے گناہوں اور لغزشوں کو بھی معاف فرماتا ہے آیت کے آغاز میں ارشاد تھا کہ اے نبی مکہ والوں سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے اپنی اس دعوت اور محنت پر کوئی اجر و صلا نہیں مانگتا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے میری جو نسبی اور خاندانی تعلقات ہیں کم از کم ان کو تو نظر انداز نہ کرو اور کچھ نہیں تو کم از کم قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ظلم اور اذیت پہنچانے سے تو باز رہو پس تم سے کم از کم اتنا مطلوب ہے لیکن اگر تم اس سے بڑھ کر نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی قدر فرمائے گا ان کو بڑھائے گا اور مغفرت سے نوازے گا آیت پچیس وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں ترجمہ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو یعنی نبی کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اس کے بعد بندوں کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بندے سے دنیا اور آخرت میں اس کے حال اور اعمال کے مطابق معاملہ فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور باوجود سب کچھ جاننے کے کتنی برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صغیرہ گناہوں کو بغیر توبہ دیگر نیک اعمال کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے